لوگوں سے بھلی بات کہنا نماز قائم کرنا اور زکاة دینا مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْتِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِیَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرَتُمْ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 خون سری کم کم تو بہ اون عل بل اسنی ول ادونی وی تم اسے ورتم اسے ورت فی دم و ہو محمر مینون بیل کیون جز امیک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 کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینے کے اطراف پہ یہودی قبائل نے اپنے ہمسایہ عرب قبیلوں اوس اور خضرت سے حلیفانہ تعلقات قائم کر رکھے تھے